روح پیاسی کہاں سے آتی ہے کہاں سے آتی ہے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے روح پیاسی کہاں سے آتی ہے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے دل ہے شب سوخ دل ہے شب سوختہ سوئے امید دل ہے شب سوختہ سوئے امید تو نداسی کہاں سے آتی جی آ, آتی کیا کہنے؟ سوالا سوالا. دل ہے شب سوختہ سوئے امید تو نداسی کہاں سے آتی ہے شوق میں عیش وصل کے ہنگام شوق عرض کروں کہ شوق میں عیش وصل کے ہنگام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 یہ سباسی کہاں سے اور شام یہ سباسی کہاں سے آتی ہے یہ سباسی کہاں سے آتی ہے تو ہے پہلو میں تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے